آلک یا نور اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاط مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل میں فیضان بسم اللہ شریف میں امیر سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاستار قادری دامت برکاتہم العالیہ حدیث سے پاک نقل فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا صلی صل اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فرشتوں کے حالات سلسلے میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے الحمد متعدد فرشتوں کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں ان کے بارے میں ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو آج بھی انشاءاللہ ہم مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو عجیب و غریب یہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز میں پیدا فرمایا کیسی قوت والی یہ مخلوق ہے اور اس کائنات میں کتنے ہی سارے کام ان کے ذمے پر ہیں تو ان میں سے ایسے ایسے قوت والے فرشتے بھی ہیں جیسے ہم بات اپنے پچھلے سلسلوں میں سن چکے کہ اتنی قوت والے فرشتے ہیں یہ زمین و آسمان میں ایسے پرد جھپکنے تک میں پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ان کی ہم نے قوتیں سنی ہیں مزید ایسے فرشتے کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ستر ہزار فرشتوں کی قوت کے برابر قوت عطا فرمائی ایک ایسا فرشتہ بھی ہے امام شعبی ابھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث پا کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا الرش یا اللہ ہو کا جو عرش ہے سرخ یا کا ہے کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے جب اس عرش کی عظمت کی طرف دیکھا تو پھر اوح اللہ ہی اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف وحی فرمائی فرما انی قد جعلت فی کا قوة سبعین الف ملک لکل ملک سبعون الف جناحل فرمایا کہ میں نے تجھ میں ستر ہزار فرشتوں کی قوت پیدا کی اور وہ ستر ہزار فرشتے جن میں سے ہر فرشتہ جو ہے وہ ستر ہزار پروں کے برابر قوت رکھتا ہے تو فتح کو بیما فی من القتی اج پھر وہ فرشتہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ستر ہزار فرشتوں کی قوت عطا فرمائی اس نے ڑنا شروع کیا اس قوت کے ساتھ اب کہاں تک جہاں تک اللہ نے چاہا یہ اڑا پھر ایک مقام پہ رک گیا فرنازار مکانہ ہوں لم یار اس نے جب یہ دیکھا کہ اتنا اڑنے کے بعد بھی وہ اپنے اسی مقام پر ہے مطلب کیا کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا کہ وہ اڑ کر اس عرش تک پہنچ سکے تو عرش ایسی قدرت ایسی بلندی پر ہے کہ ایسی قدرت رکھنے والا فرشتہ بھی باوجود کوشش کے یہ اس عرش تک نہیں پہنچ سکا اتنی قوت والا فرشتہ وہاں نہیں پہنچ سکا لیکن میراج کی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارش پر تشریف لے گئے نہ صرف ارش پر تشریف لے گئے بلکہ اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ, اللہ شان نے چاہا ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے تو فرشتے میں اتنی قوت ہونے کے باوجود نہیں جا سکا تو اللہ جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی قوت رکھی ایسی قوت عطا فرما دی کہ آپ ارش سے بھی اوپر تشریف لے گئے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہمارے پیارے آکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے اور ایک فرشتہ جو کہ رزق کی توسیع اور رزق کی تنگی اس کی ندا کرتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اس کے متعلق وہ ندا کرتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے جیسے چاہا تخلیق فرمایا اور جب چاہا اور اپنے عرش کے نیچے ان کی صورتیں بنائی ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب سے پہلے روزانہ دو مرتبہ یہ ندا کیا کریں وہ ندا لوگوں کو خطاب کر کے خطاب کر کے وہ ندا یہ کرتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو جس نے اپنے اہل و آیال اور پڑوسیوں پر کشادگی کی اللہ تبارک و تعالی اس پر دنیا میں کشادگی فرمائے گا اور خبردار جس نے تنگی پیدا کی اللہ تعالی اس پر تنگی کو مسلط فرما دے گا تو اس روایت میں کیسی بہترین ایک چیز بیان کی گئی کہ ہم اپنے اہل عیال اور پڑوسی ان پر کشادگی کریں ان کا خیال رکھیں ہمارے بہت بڑی تعداد ایسی ملتی ہے کہ اہل و عیال پہ خرچ نہیں کریں گے اور لوگوں پہ خرچ کرتے رہیں گے تو یہاں ترغیب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے اہل و عیال کا خیال رکھا کہ وہ چونکہ اس کی ذمہ داری میں ہیں وہ اس کے تحت ہیں تو جس نے ان پر خرچ کیا جس نے پڑوسیوں کا خیال رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کو کشادیا تھا فرمائے اس کو اور آتا ہوگا اور جس نے تنگی پیدا کی ان سے روکے رکھا ان کو نہیں دیا باقی سب جگہوں پہ دیتا رہا تو اس کے لیے اس پر اللہ تنگی مسلط فرما دے گا بہرل یہ ان کو دینا ان پہ خرچ کرنا اس سے مراد وہی جو ان کی ضروریات ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرے جو ان کی حاجت ہے اس کو بجا لائے ان کو دے ان کو کھانے کی حاجت ہے دو ان کو دے ان کو پہننے کی حاجت ہے تو ان کو دے اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ ان کے پورے کریں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نزدیک وہ جو صدقات ہیں جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیے جاتے ہیں نفلی صدقات وہ بہترین صدقہ ہے افضل صدقہ اسی کو کہا کہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو گویا یہ افضل صدقہ ہے اس کے لیے تو افضل صدقہ ہم چھوڑ کر اور صدقات کرتے رہتے ہیں. آگے پیچھے دیتے رہیں گے گھر پہ خرچ نہیں کریں گے ان کو صدقات کے اوپر نہیں کریں گے ان کو اچھی چیز لا کر نہیں دیں گے تو پھر کیسے ہمارے یہاں ہم کشادگی آئے گی کس طرح سے ہم خوشحال ہوں گے جبکہ اپنے ہی جو ہماری ذمہ داری میں ان کو ہم کچھ نہیں دیتے تو وہ لوگ سے خوش نصیب ہیں جو اپنے اہل پر اپنے آیال پر خرچ کرتے ہیں پڑوسی پہ خرچ کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو کشادگی آتا فرما ان کے رزق کو اور بڑھا دے تو یہ فرشتے بھی ہیں جو ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں انسان کے لیے اب کچھ فرشتے وہ بھی ہیں جو پیدل حج کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے مختلف اعمال کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں جیسے یہاں مال خرچ کرنے والے کے لیے دعا اسی طرح یہ پیدل حج کرنے والوں کے لیے دعا تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے وہ بیت اللہ شریف پر ایسے مقرر فرمائے ہیں جب سے اس دنیا کو اللہ نے بنایا تو وہ بیت اللہ شریف پر ان فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے اور یہ فرشتے قیامت تک وہاں پر رہیں گے تو ان کا کام کیا ہے جس نے بھی اپنے شہر سے پیدل حج کیا یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو پیدل حج کرنے کی بڑی فضیلت بڑی برکت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے ہو سکے پیدل حج کریں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو بعض بزرگوں نے ایسے بھی اس کے معاملات بیان فرمائے کہ اس طرح جو پیدل حج کرنے والے ہیں ان کا عجر و سباب بہت بڑھ جاتا ہے تو پیدل حج سے ممکن ہے پیدل کریں فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کریں اسی طرح سے کچھ اور فرشتے بھی ہیں انسان پر مختلف قسم کی حالتیں آتی ہیں کبھی جو ہے خوشی کی ہے کبھی پریشانی بھی آ جاتی ہے کبھی خیر نصیب ہو ہے کبھی شر مل جاتا ہے تو سید الانس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم نشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر ایسے ہیں جو انسانوں میں موجود خیر و شر کی باتوں کو ان کی زبانوں پر لاتے ہیں اب کیا ہے کہ دل میں بلاہی اگر ہے تو وہ دل میں ہے تو بعض اوقات زبان پر بھی آ جاتی ہے اور شر جو لوگوں کے حسد دل میں چھپائے رکھتے ہیں کینہ ہوتا ہے تو یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تک وہ اگر اس کو اپنے دل سے دور نہیں کرتے تو وہ حسد وہ کینہ وہ شر والی باتیں جو ان کے دلوں میں ہیں وہ آخر کا زباں پہ آ جاتی کہ کب تک وہ اس کو سنبھال کے اندر رکھتے ہیں آخر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ باہر آ جاتی ہیں تو باہر اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے اگر ایسا شر ذہن میں ہو دل میں ہو تو اس کو ختم کیا جائے کوشش ہو کہ زماں پہ ہونا نہ آئے تو دل میں بھی ہو تو ختم کریں ہونا ہی نہیں چاہیے کسی مسلمان کے خلاف دل میں حسد کینا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے تو اگر ایسا ہو تو یہ فرشتوں کے ذریعے بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتا ہے کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو کہ آخرت کی طرف ترغیب دلاتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ فرشتے کس کس طرح نیکی کی طرف ہماری رخبت دلاتے ہیں سیدنا عبداللہ البدال عمر رضی اللہ تعالی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ ہے جو روزانہ رات دن یہ پکارتا ہے اے چالیس سال کی عمر والوں تم آمال کی کھیتی تیار کر چکے ہو جس کی کٹائی قریب آ چکی ہے یعنی چالیس سال کی عمر بہت ہے جو تم گزار چکے ہو معلوم نہیں کب موت آ جائے اور تمہیں اپنے امال کا حساب دینا پڑ جائے اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو تو چالیس سال والوں کو فیشتہ یوں خطاب کرتا ہے کہ چالیس سال والوں تمہاری کھیتی تیار ہو چکی مطلب یہ ہے کہ تم اب موت کے بہت قریب ہو چکے ہو اور ساٹھ سال والے جو ہیں ان کو کہتا ہے کہ اے ساٹھ سال کی عمر والوں حساب کی طرف متوجہ ہو جاؤ تم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور تم نے کیا عمل کیے ہیں ان کو دیکھو کیا بھیجا کہ تمہاری عمر بالکل گزر گئی بہت موت کے قریب بن گئے ہو بہت موت کے قریب آ گئے ہو اب بھی غور کر لو آگے کیا بھیجا کیا عمل کیا حساب بالکل قریب ہے اور اسی طرح ستر سال والے جو ہیں ان کو خطاب کرتا ہے اے ستر سال والوں کاش مخلوقات پیدا نہ کی جاتی کاش جب جب پیدا کر دی گئی ہے تو یہ بھی جان لیتی کہ کس لیے پیدا کی گئی ہیں تو اس روایت میں فرشتہ مختلف عمر کے لوگوں کو خطاب کرتا ہے یہ جو یہاں عمریں بیان کی گئی چالیس ساٹھ اور ستر تو چونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان پختہ ہو جاتا ہے چالیس سال کی عمر وہ ہے کہ جو کچھ اس نے بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں اس میں پختہ ہی آ جاتی ہے اس لیے اس سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ تم اب تیاری کر چکے اب تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے اب تو تم تیار ہو چکے ہو تمہارا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور ساٹھ سال والے کو خطاب اور اس انداز کا ہے تو اس کو کہا جا رہا تم حساب کے اور قریب ہو گئے اب تو حساب کی طرف تم جانے والے ہو چلو حساب کی طرف اور اب دیکھو تم نے کیا آگے بھیجا دیکھو تم نے کیا عمل کیے اور جو ستر سال والے ہیں یہ ستر سال سے مراد یعنی ایسے وہ لوگ جو ستر سال کی عمر میں بھی پہنچ گئے کوئی عمل نہیں کر سکے ان کے لیے خطاب ہو رہا ہے کاش پیدا نہ کیے جاتے لیکن جب پیدا کر دیے گئے اب جان لیں کہ پیدا کس لیے کیا گیا ہے انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا پرانا مجید فرقان حمید میں اس کا مفہوم موجود ہے کہ خلق الموت اول حیات اس لیے پیدا کیا دیکھیں تم میں کون نیک عمل کرتا ہے تو چالیس سال ہو گئی ساٹھ سال عمر ہو گئی ستر سال ہو گئی عمل کیا ہوا کبھی غور نہیں کیا کہ اتنی عمر میں ہم نے کتنے نیک عمل کیے کتنی برائیاں ہم سے ہوئی اب تو چالیس سال تک جب پہنچ گئے ہم تو فرشتہ بھی ندا کر رہا ہے کہ اب تو غور کر لو اب تو سوچو اتنی عمر ہو گئی کچھ بھی نہیں کر سکے اور ساٹھ سال والوں کو بھی خطاب کہ تم تو بالکل حساب کے قریب ہو تم نے کیا کیا, کیا, کیا عمل آگے بھیجا تو یہ مراد ہے کہ یہ جو عمریں ہیں عموما اس میں جا کر انسان کا عمل بڑھنا چاہیے لیکن بعضوں کا کم ہو جاتا تو اللہ کرے کہ ہمارے عمل ابھی سے بڑھنا شروع ہو جائیں ہم ابھی سے ہی جو پہلے گزر گئی اس پہ نادم ہو جائیں توبہ کریں اور آگے سے اپنے اعمال کا اثر نو آغاز کر دیں جو غلطیاں ہو گئیں ان کو چھوڑ دیں مزید کوشش کریں تو اللہ پھر ہمارے لیے بہتری اور آسانی ہی آسانی تو فرشتے ہمیں ترغیب دے رہے ہیں فرشتے خطاب کر رہے ہیں کہ تم اپنے عمل کی طرف آؤ آخرت کی طرف آؤ ہو کرو آگے کیا بھیجائے تو یہ فرشتے ہیں انسان کے لیے کس کس طرح سے تغیب اس کو دیتے ہیں کہ کہیں یہ عمل کی طرف آ جائے تو کچھ یہ فرشتے بھی ہیں اس طرح ایسے فرشتے بھی ہیں کچھ جو بیت المعمور پر روزانہ حاضری دیتے ہیں یہ ستر ہزار فرشتے ہیں سید النس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیت المامور ساتویں آسمان پر ہے اور روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے حاضری دیتے ہیں داخل ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں اب یہ جو ستر ہزار روزانہ جاتے ہیں ان کو قیامت تک دوبارہ اس کی طرف لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا تو فرشتے جہاں اور بہت ساری جگہوں پر حاضری دیتے ہیں وہیں پر یہ بیت المعمور میں بھی حاضری دیتے ہیں یہ بھی ایک فرشتوں کا انداز ہے وہ ان کی ایک عبادت ہے کہ وہاں بھی حاضری دیتے ہیں وہاں جا کر بھی عبادت کرتے ہیں بیت المعمور کی اجازت کرتے ہیں ابراہیل امین آپ کا ایک عجیب و غریب عمل ہے ایسا عمل کہ جس سے کئی فرشتے پیدا ہوتے ہیں سیدنا ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ جو کہ بخاری مسلم میں بھی بعضوں پہ اس کو بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں ایک گھر ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں اور یہ جو معمور گھر ہے یہ بالکل کابت اللہ کی سیدھ میں اوپر ہے اور چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے اس نہر کو حیوان کہتے ہیں جبراہیل علیہ السلام اس نہر میں داخل ہوتے ہیں روزانہ اس میں ہوتا لگاتے ہیں وہ جب باہر نکلتے ہیں اپنے پروں کو ہلاتے ہیں تو آپ کے پروں سے ستر ہزار قطرے ٹپکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ان کو حکم دیا جاتا ہے بیت المامور میں آئیں پھر وہ فیوسلونا پھر وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں وا یا فلونا پھر وہ وہاں پر کچھ عمل کرتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں ثمہ یخر پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں فلاں یا ادونا الہ یہ فرشتے جو وہاں پر حاضری دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ وہاں سے جب نکلتے ہیں تو پھر قیامت تک واپس وہاں لوٹ کر نہیں آتے علیہ انہی میں سے ایک جو ہوتا ہے اس کو ان پر مقرر کر دیا جاتا ہے یقین سما پھر ان کو آسمان میں ایک جگہ بتائی جاتی ہے اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں یو سب کہ وہاں جب وہ رہتے ہیں اب ان کا یہ مقام ہے تو پھر وہ وہاں اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں الا تک مسا وہ تصویر بیان کرتے رہیں گے قیامت کے قائم ہونے تک یہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر یہ فرشتے نہ ہوں اور یہ فرشتے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی تصبیح بیان کرتے ہیں تو پتا چلا جس طرح زمین پر ایک اللہ کا گھر ہے یہ کابۃ اللہ زمین والوں کا کعبہ ہے یہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں طواف کرتے ہیں اسی طرح اسی کی چیز میں وہاں پر آسمانوں پر بیت المعمور ہے وہاں پر فرشتے جو ہیں طواف کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ ساتویں آسمان پر بیت اللہ شریف کے مقابل وہاں پر ایک گھر ہے جس کو بیت المعمر کہتے ہیں تو سیدنا عبداللہ اللہ بن تعوس فرماتے ہیں یہ وہ جو گھر ہے جس دن تم بیت اللہ شریف جو یہاں زمین پر ہے جس دن تم اس کا حج کرتے ہو تو وہ ساتویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے فرشتے وہاں پر بیت المعمور میں وہاں پر حج ادا کرتے ہیں تو فرشتے اس گھر کی زیارت اس کا طواف کرتے ہیں اور الحمد مسلمان یہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اس طرح بہت ساری وہ عبادتیں ہیں جس میں فرشتوں کے ساتھ مسلمان بھی شریک ہے طواف وہ بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں حج وہ بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں تسمی وہ بھی پڑھتے ہیں مسلمان بھی پڑھتے ہیں تقدیس وہ بھی بیان کرتے ہیں مسلمان بھی بیان کرتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک وہ بھی بھیجتے ہیں اور الحمد مسلمان بھی بھیجتے ہیں تو بہت ساری وہ عبادات جو فرشتے بھی بجا لاتے ہیں الحمد مسلمان بھی بجا لاتے ہیں البتہ بعض عبادتیں ایسی بھی ہیں جس میں مسلمانوں کو شیف حاصل ہے مثال کے طور پر زکوٰۃ اب زکوات فرشتے تو ادا نہیں کرتے ان کے پاس طرح کمال تو ہوتا نہیں ہے لیکن الحمد مسلمان ادا کرتے ہیں اسی طرح سے نکاح کی جو سنت ہے اس کو اگر سنت کی نیت سے کیا جائے حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے تو الحمد یہ بھی مسلمانوں کو حاصل ہے تو بعض وہ عبادتیں ہیں جس میں مسلمان منفرد ہیں یہ فرشتوں کو حاصل نہیں وہ ایسی عبادت نہیں کرتے اسی طرح روزے کی کہ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ الحمد مسلمانوں میں رائج ہے مسلمان کرتے ہیں تو فرشتے روزے تو اس طرح نہیں رکھتے کہ سحری بھی کرتے گرفتاری بھی کرتے وہ تو کھانے پینے سے پاک ہیں تو الحمد یہ ایسی ایسی جو عبادات ہیں وہ اس میں مسلمانوں کو انفرادیت حاصل ہے تو جن میں وہ فرشتے اور مسلمان یہ شریک ہیں تو ظاہر وہ بھی اہم عبادات ہیں تو مسلمان اس میں شریک ہوتے مشہور تابعی سیدنا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی میرے لیے گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح کے آپ نے فرشتوں کو دیکھا تھا جو میرے اس گھر میں جو آسمانوں میں اس کا طواف کرتے ہیں تو پتا چلا فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں اب زمین پر بھی گھر بنا دیا گیا یہ جو زمین پر گھر ہیں یہاں مسلمان زمین پر اس کا طواف کرتے اسی طرح فرشتے عرش کے ارد گرد نماز بھی پڑھتے ہیں اور طواف بھی کرتے ہیں سیدنا عبداللہ اللہ ابن امردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اللہ شان شاہ نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتارا ہے جس کے ارد گرد طواف کیا جائے گا جس طرح عرش کے ارد گرد کیا جاتا ہے اور اس کے پاس اس طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح عرش کے پاس نماز پڑی جاتی ہے تو الحمدللہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات کہ وہاں عرش پر جو عبادت کی جا رہی ہے واف کیا جا رہا ہے نمازیں وہاں پڑی جا رہی ہیں تو وہ عبادت اللہ شاہ رحو نے ہمیں زمین پر بھی آتا فرما دیا اس کا کرم کہ عرش پر آسمانوں پر ہونے والی عبادتیں وہ اللہ نے ہمیں زمین پر آتا فرما دی الحمد یہ سب ان حالات میں ہم نے یہ فرشتوں کے متعلق سن رہے ہیں تو یہ بھی فرشتوں کا فیل ہے کہ وہ وہاں پر عبادت کرتے ان کی وہاں کی عبادت ہے اللہ شاہ نے ویسی عبادت ہمیں یہاں زمین پر عطا فرما دی اب جس طرح فرشتے عبادتوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک یا مشترک ہو جاتے ہیں کہ جیسے نماز تسبیح تقدیس طواف اس طرح کی جو عبادات ہیں اس میں جہاں مسلمان بھی کرتے ہیں تو فرشتوں کو بھی جہاں جہاں حکم ہوتا وہ بھی کرتے ہیں تو جس طرح جن جن جنگوں میں صحابہ نے شرکت کی ہے اور فضیرت ان کو مل گئی ایسے ہی بعض ان جنگوں میں فرشتوں نے شرکت کی تو ان کا بھی مقام دیگر سے ممتاز ہو گیا جیسے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدنا جبراہیل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سوال کیا کہ جو لوگ آپ سے جنگ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے آپ کے نزدیک وہ کس مرتبہ پر ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں بہترین درجے والے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اسی طرح ہمارے ہاں بھی وہ فرشتے جو جنگ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے وہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح درجے میں دیگر فرشتوں سے فائز ہیں تو چونکہ جنگ بدر میں فرشتے بھی حاضر ہوئے تھے فرشتوں نے بھی آ کر جنگ بدر میں جہاد کیا تھا تو اب اس جنگ بدر میں جو صحابہ تھے ان صحابہ کا مقام بقیہ صحابہ سے بلند بیان کیا گیا ان کا درجہ بقیوں سے بلند بیان کیا گیا اسی طرح فرشتوں میں بھی جو فرشتے جنگ بدر میں آئے تھے وہ دیگر فرشتوں کی اور وہ درجے میں فائز ہو گئے جنگ بدر میں بہت سارے فرشتے آئے اور بعض احادیث میں ان کی تعداد بھی بیان کی گئی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف جبرائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتے لے کر آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نیکا علیہ السلام بھی ایک ہزار فرشتے لے کر نازل ہوئے اور عام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں طرف اصرا فیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے تو یوں یہ تعداد بن گئی تین ہزار تو یہاں اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ تین ہزار کی تعداد کے برابر فرشتے جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے تو نہ صرف یہ جنگ بدر میں حاضر ہوئے بلکہ انہوں نے جنگ بدر میں جہاد بھی کیا تو اس کے علاوہ بھی جنگوں میں فرشتے آئے ہیں لیکن بقیہ جنگوں میں وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے اس کے متعلق مختلف علماء کے اقوال اور احادیث سے مختلف استدلالات ہیں چانچے جن, جن جنگوں میں فرشتے اس طرح سے آئے جہاد کی تیاری کے ساتھ آئے ان میں جنگ بدر اور جنگ حنین ہیں اور جب یہ آئے ان کے سروں پر امامے تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بین فرماتے ہیں جنگ بدر میں جو فرشتے حاضر ہوئے تھے ان فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ ان کے سروں پر سفید امام تھے جن کا ایک کنارہ انہوں نے اپنی پشتوں پر چھوڑا ہوا تھا جیسے الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کا شملہ چھوڑا جاتا اور یہ سنت ہے اس طرح فرشتوں نے بھی وہ شملہ چھوڑا ہوا تھا اور جنگ ہنین میں جو فرشتے آئے ان میں ایک روایت کے مطابق ان کے سروں پر سفید اور پیلے امامے تھے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کے سروں پر سفید اور بازو کے سروں پر سبز امامے تھے تو اس سے الحمد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے جو جنگوں میں حاضر ہوئے بعض وہ سبزیم میں بھی پہنا کرتے تھے البتہ جنگ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں فرشتوں نے جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگ ہنین میں ان کی تعداد بہت تھی لیکن تھے ضرور جنگ نہیں لڑی ہے جنگ بدر میں البتہ جب یہ تھے انہوں نے لڑائی بھی کی لڑے بھی جہاد بھی کیا اور یہ کس کس طرح بالکل ایسے ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ سب تشریف لائے اور جیسے جہاد کیا جاتا ہے انہوں نے جہاد بھی کیا اس کو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ یہ بدری صحابی ہیں یہ فرمایا کرتے اگر میری بینائی میرے ساتھ ہوتی اور تم میرے ساتھ مقامی عہد کی طرف چلتے میں تمہیں اس گھاٹی کا پتہ بتلاتا کہ جس سے پیلے اماموں والے فرشتے نکلے اور جنگ احد میں شریک ہوئے انہوں نے ان اماموں کے کناروں کو اپنے کندھوں کے درمیان میں ڈالا ہوا تھا تو پتا چلا جنگ بدر میں بھی آئے جنگ احد میں بھی آئے جنگ حنین میں بھی آئے لیکن جہاد جو فرمایا وہ جنگ بدر میں فرمایا تھا تو جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے سید علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جنگ بدر میں فرشتوں کی علامت ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں میں سفید اون تھی تو یہ دیکھیں کہ فرشتے بھی جہاد بھی کرتے ہیں جہاں اور عبادت بجا لاتے ہیں ان کو جہاد بھی کرنے کے لیے وہ یہاں زمین پر تشریف لائے تھے تو الحمدللہ یہ فرشتے مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں تو جب فرشتے بھی کرتے ہیں انسانوں کو بھی حکم ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہم پر جو عبادات ہیں ان کو بجا لائیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ جان ہم سب کو اس پر عمل کی سعادت سے فرمائے امین بے جاہ نبی امین سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد